اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تزد فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر امان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے عقرر کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے عقرر کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں اب تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں